جب ابن ملجم لعین نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی تو انتقال سے پہلے آپ نے بطور وسیعت ارشاد فرمایا تم لوگوں سے میری وسیعت ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی سنت کو ضائع و برباد نہ کرنا ان دونوں ستونوں کو قائم کیے رکھنا ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا بس پھر برائیوں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا میں کل تمہارا ساتھی تھا اور آج تمہارے لیے سرابہ عبرت ہوں اور کل کو تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا اگر میں زندہ رہا تو مجھے اپنے خون کا اختیار ہوگا اور اگر مر جاؤں تو موت میری وعدہ گاہ ہے اگر معاف کر دوں تو یہ میرے لیے رضائے اللہی کا باعث ہے اور وہ تمہارے لیے بھی نیکی ہوگی کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے خدا کی قسم یہ موت کا ناگاہانی حادثہ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے ناپسند جانتا ہوں اور نہ ایسا سانحہ ہے کہ میں اسے برا جانتا ہوں میری مثال بس اس شخص کسی ہے جو رات بھر پانی کی تلاش میں چلے اور صبح ہوتے چشمے پر پہنچ جائے اور اس ڈھونڈنے والے کے مانند ہو جو مقصد کو پالے اور جو اللہ کے ہاں ہے وہی نیک کے لیے بہتر ہے